اللہ کی اطاط کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ اصلی گھر وہ ہے اس گھر میں جانے سے قبل مجھے تیاری کر لینی چاہیے تو اللہ نے پرانی مجید کے اندر اشاد فرمایا کہ میرے بندے جب دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں یہی بیماری ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کی بجائے اللہ رشاد فرماتے ہیں خیر و ابقا اے میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور تمہارا, رب کیا کہتا ہے تمہارا خالی کیا کہتا ہے تمہارا مالی کیا کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی اچھی نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی اچھی ہے بلآخرا خیر و ابکا آخرت کی زندگی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے ابقا باقی رہنے والی ہے دنیا ختم ہو جائے گی دنیا فنا ہو جائے گی لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہے گی اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اور اس او سفر کے لیے تم تیاری کر کے آنا دنیا کا سفر چھوٹا سا سفر کراچی جانا ہو پورے گھر کے اندر ایک مہینہ پہلے بات شروع ہو جاتی ہے فلاں پروگرام میں شرکت کرنی ہے تیاریاں شروع ہوتی ہیں لیکن لیکن سب سے اہم اور عظیم سفر اور نہ ختم ہونے والا سفر میرا اور آپ کا کیا ہے وہ سفر آخرت ہے جس کے لیے انسان کی تیاری نہیں ہے جس کے لیے بندے کی تیاری نہیں ہے اور چھوٹے سے سفر کے لیے دنیا کے سفر کے لیے اتنی تیاری کرتا ہے اس کے لیے دل اور دماغ کو ایک کر لیتا ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے شور برپا کرتا ہے میں نے سفر کرنا ہے عزیزوں کو بتانا ہے میں نے سفر کرنا ہے میں لندن جا رہا ہوں میں فلا ملک جا رہا ہوں میں دبئی جا رہا ہوں سال پہلے تیاری شروع ہے رشتے داروں سے ملنا جلنا شروع ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں اور میرے بھائی جو سفر نہ ختم ہونے والا ہے اس کے لیے کیا تیاری کی حضرت بہلول ایک انسان حکیم گزرے ہیں ہرون و رشید بادشاہ گزرا ہے اس کے زمانے کے اندر حضرت بہلول کو اس کے درمیان دربار میں آنے جانے کی اجازت تھی مذاق آپس میں ان کا چلتا تھا ایک دن ہرون رشید نے کہا کہ بہلول یہ چھڑی اس آدمی کو دے دینا جو سب سے زیادہ بے وقوف سب سے زیادہ بے کوف جو ہو یہ چھڑی اس کے حوالے کر دینا حضرت بہلول چلے چلے گئے وقت گزرتا رہا مہینے گزر گئے سال گزر گئے ہرون رشید بیمار ہو گیا جس طرح سے لگ گیا کمزور ہو گیا اٹھنے کی ہمت طاقت ختم ہو گئی حضرت بہلول تشریف لائے کہا اے بادشاہ اے امیر المومنین کیا حال ہے کہنے لگا کہ بس زندگی کا ختم ہونے والے وقت ہے ایام گزر رہے ہیں اور آخرت کے سفر کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت بہلول نے کہا کہ واپسی کب ہے حرون رشید کہنے لگا تو بے وقوف ہے واپسی تو ہوتی نہیں وہاں سے پھر حضرت نے کہا وہاں کوئی خیمے کوئی لشکر, کوئی لشکر فوج بھیجی ہے دنیا کے اندر تو آپ چھوٹے سے سفر کے لیے فوج بھیجتے تھے وقت مقرر کرتے تھے یہاں یہاں ٹھہرنا ہے خیمے لگاتے تھے وہاں کیا چیز بھیجی ہے کہا, تو بے وقوف ہے وہاں خیمے جاتے ہیں تو حضرت بہلول نے جب یہ سوالات کیے بادشاہ نے آگے سے یہ جواب دیا تو بہلول نے وہ چھڑی اٹھائی اور آپ اٹھا کر ہرون رشید کے حوالے کر کیا آپ نے کہا تھا کہ بے انسان کو یہ ہدیہ کر دینا اس کو دے دینا یہ چھڑی اس وقت سب سے زیادہ بے میں آپ کو سمجھتا ہوں کیوں اس لیے کہ چھوٹے سے سفر کے لیے اتنی تیاری تو کرتا تھا جب دنیا کے اندر جب تیری صحت تھی خیمے بیچتا تھا فوج بیچتا تھا وقت مقرر کرتا تھا اور شور برپا ہوتا تھا کہ بادشاہ سفر پہ جا رہا ہے لیکن اس سفر کے لیے تیرے پاس کیا ہے تو کہتا میرے پاس کچھ نہیں ہے تو بے وقوف ہے کہ سفر آخرت جو سب سے آخری سفر اور ہمیشہ والا سفر نا ختم ہونے والا سفر اس کے لیے تُو نے کچھ بیجر نہیں ہے یہ تُو بے وقوف ہے اس لیے چھڑی تیرے حوالے میں نے کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے حدیث و خطبے کے اندر پڑی القیس من دان نفسہو لما بادل مئو بے وقوف انسان وہ ہے جو موت مرنے سے پہلے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے عقل مند جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے تو اس کا دوسرا الٹ کیا نکلتا ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری نہیں کرتا اللہ کے نبی کیا وہ بے وقوف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک الکسو مندانے میرے میرے میرے میں سے چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں اقل مند وہ ہیں اللہ کا نبی صلی اللہ عقل مند کس کو کہہ رہے ہیں جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عقل کا بہت ساتھ آپ فرمایا اللہ کے نبی کی بات حق اور سچ ہے الاما نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے جب عقل کے حصے پیدا فرمائے سو حصے پیدا فرمائے ایک حصہ پوری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کیا اور ننانوے حصے اللہ نے اپنے محبوب کو دیے ننانوے حصے تو اللہ کے نبی عقل مند اس شخص کو فرما رہے ہیں جو فکر آخرت اپنے دل کے اندر رکھتا ہے جو مرنے سے قبل اس کی تیاری کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو بیماری سے قبل صحت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے قبل فارغ وقت کو غنیمت سمجھو پھر, پھر تم پچتاؤ گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح اللہ کی نافرمانی فرمانی ہمارے گھروں کے اندر ہماری زندگی کے اندر ہماری عورتوں کے اندر ہمارے بچوں کے اندر اس لیے ہے کہ میرے اور آپ کے دل کے اندر فکر آخرت نہیں ہے قبر بھول گئی ہے آخرت کا سفر بھول گیا ہے جس کو صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد رکھتے تھے ہمیشہ ایک اللہ والے انہوں نے تو گھر کے اندر قبر بنائی ہوئی تھی قبر اس کے اندر لیٹتے تھے روزانہ اسے یہ کیا کرتے ہو کہنے لگے میں یہ اس لیے کرتا ہوں کہانی کر نہ کہ جاؤں امام شافی رحمت اللہ علیہ. ہر وقت اپنے پاس چھڑی رکھتے سنا تم چھڑی کیوں رکھتے ہو کہتے اس لیے کہ مسافر اپنے پاس چھڑی رکھتا ہے مجھے یاد رہے کہ میں مسافر ہوں میں دنیا کے اندر مسافر ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے فرمایا کہ ہے ہے سفر طرف طرف سالگیرہ مناتے ہیں ہمارا بچہ بڑا ہو گیا ہے بڑے لوگ بھی سالگرہ مناتے ہیں ہم بڑے ہو گئے ہیں ہماری عمر آگے بڑھ گئی ہے نہیں میرے دوستو نہیں غلط سمجھا ہے غلط سمجھا ہے بڑے نہیں ہے کم ہو رہی ہے زندگی قبر کی طرف جا رہے ہیں زندگی کم ہو رہی ہے نظر بڑھتی ہے نظر یہی آتا ہے کہ میری زندگی بڑھ رہی ہے, نہیں کی طرف جا رہی ہے جو زندگی کا دن زندگ گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا زندگی برف کی طرف پگھل رہی ہے برف جیسے ایسا ایسا پگھلتی ہے زندگی پگھلتی جا رہی ہے اور قبر کے قریب ہوتی جا رہی ہے کیوں فکر آخرت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر بیماریاں ہیں ہمارے اندر اللہ کی نافرمانیاں ہیں ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا ہے اس کی ہے کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے اس سفر کی فکر نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے راستے کے اندر بھوک لگی اس زمانے میں کہاں ہوٹل ہوتے تھے دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے اس کے پاس تشریف لے گئے آدھی دنیا کے حکم حاکم ہے امیر المائیس لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی ہے سید رامر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اس کے پاس جا کر کہ اے چرواہے مجھے دودھ دے دے بھوک لگی ہے چرواہا کہنے لگا میں آپ کو دودھ کیسے دے سکتا ہوں یہ تو بکریاں امانت ہیں میری تو نہیں ہے میرے مالک کی ہیں میں نہیں دودھ دے سکتا تو میرے فاروق رضی اللہ تعالی کہنے لگے تو ایسے کر پیسے میں تجھے دیتا ہوں بکری مجھے